الحمد اللہ صلاة والسلام يا رسول اللہ يا حبیب اللہ علیہ نبی اللہ يا نور الله رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عزمت نشان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ وجل ماہ رمضان مبارک کی پور بہار فضائیں ہیں پر بہار فضائیں ہیں اور رحمتوں کی چھما چھم برسات مغفرتوں کے پروانوں کی تقسیم اور ہمارا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک آج آپ کے سامنے ایک بہت پیاری حدیث بیان کروں گا اور اس حدیث میں زبردست مدنی پھول ہیں چلیں اس سے پہلے کہ میں حدیث بیان کروں ابھی ماشاءاللہ اللہ عاشقان رسول پیدان مدینہ کے فنائی مسجد والے حصے میں ماشاءاللہ اللہ مغرب کے بعد تلاوت سور یاسین سور ملک کی تلاوت وغیرہ کے بعد کھانا تناول کر رہے ہیں آئیے اس کے مناظر بھی آپ دیکھیے میری آخری معلومات کے مطابق آٹھ ہزار سے زیادہ متقف ہیں الحمد عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں اور ان کی سحری افطاری پھر ان کا انتظام ساتھ ساتھ الحمدللہ ان کی خدمت پر معمور اسلامی بھائیوں کی بھی ایک بڑی تعداد اللہ تعالی ان خدمت کرنے والوں کو جزائ خیر دے اور اس قار خیر میں جو وقت کے طور پر مالی طور پر یا جان کے طور پر حصہ لیتے ہیں ربی کریم ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے ایک بار ذرا مدیجی کے ناظرین کو پوری سکرین پر دکھا دیں ماشاءاللہ یہ ایک اچھا منظر ہوتا ہے ہمارے مدنی چلن کے ناظرین کے لیے جب یہ ہزاروں اسلامی بھائی جمع ہو کر کھاتے ہیں اور بعض خوش نصیبوں کو باری باری اعلان ہوتے ہیں ان کی باری آتی ہے فیضا نے رمضان حال میں کھانے کی نیچے میلاد ہال ہے دے کھانا بیسٹمین جسے کہتے ہیں الحمدللہ وہاں بھی کھانے کا انتظار ہے کہ ایک ساتھ اتنے سارے اسلام ایک جگہ نہیں آ سکتے تو نیچے تہ خانہ جو میلاد حال جو ہمارا کہلاتا ہے بیسمنٹ اس میں بھی الحمد للہ رسول کھانا کھاتے ہیں تو یوں تقسیم ہو جاتے ہیں حلقوں کی اوپر گیلری ہوتی ہے گیلری کی ترکیب الگ ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو ان سب کی کوششوں کو ان سب کے تقاف کو طبی کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صد کے قبول فرمائے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا ابو العباس مستغفری الرحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں علم دین کی طرف میں مصر گیا تاکہ وہاں مشہور محدث حضرت سیدنا امام ابو حامد مصری الرحمۃ اللہ کبی سے حضرت سیدنا خالدین ولید رودی اللہ تعالیٰ عنوں کی حدیث سنو جب وہاں پہنچا تو انہوں نے فرمایا پہلے ایک سال روزے رکھو پھر حدیث سناؤں گا چنانچہ حدیث کی طلب میں میں نے ایک سال کے روزے رکھے اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے یہ حدیث پاک سنائی آئیے وہ حدیث سنتے ہیں بڑی جامع حدیث ہے اور اس بڑے مدنی پھول ہیں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وََ وسلم میں عرض کی کا میں آپ سے دنیا اور آخرت کے مطابق سوال کرنا چاہتا ہوں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم نے فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اس نے عرض کی میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو سب سے زیادہ عین والے بن جاؤ گے خوف خدا ارض کی میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں فرمایا کناٹ اختیار کرو سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے ارض کی سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو لہذا تم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جاؤ تو سب سے بہتر والا حساب مل جائے گا کہ سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں عرض کی سب سے زیادہ قدر کرنے والا بننا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے عرض کی اللہ تعالی کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اس کے خاص بندے بن جاؤ گے عرض کی میں محسنین میں شامل ہونا چاہتا ہوں فرمایا اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر تم اسے اسے ایسا نہیں کر دے اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے ارض کی میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا اخلاق ارض کی میں اللہ تعالی کے فرما برداروں میں ہونا چاہتا ہوں فرمایا اللہ تعالی کے فرائض ادا کرو اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے رسکی میں گناہوں سے پاک کو صاف ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں فرمایا پاک ہونے کے لیے جنابہ سے غسل کیا کرو قیامت کے روز اللہ سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گنا نہ ہوگا ارسی چاہتا ہوں کہ بھروسے قیامت مجھے نور عطا کیا جائے فرمایا کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرنا قیامت کے روز تمہارا حشر نور میں ہوگا رض کی میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ پر رحم کرے فرمایا اپنے آپ پر رحم کرو اور مخلوق کے خدا پر رحم کرو خالی کے کائنات تم پر رحم فرمائے گا ارض کی میں اپنے گناہوں میں کمی چاہتا ہوں فرمایا اللہ تعالی سے مغفرت طلب کیا کرو تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے ارض کی میں لوگوں میں مہزف ترین بندہ بننا چاہتا ہوں فرمایا مخلوق کی شکایت نہ کیا کرو لوگوں میں معزز ہو جاؤ گے ارض کی میں اپنے رسک میں اس حد چاہتا ہوں فرمایا تہارت پر ہمیشگی اختیار کرو تمہارے رسق میں مسرت کر دی جائے گی واہ ارض کی میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں فرمایا جس سے اللہ تعالی اور اس کا رسول محبوب رکھتے ہیں تم بھی اسے محبوب رکھو جس سے وہ مبغوض سمجھتے ہیں سمجھتے ہو اس سے تم بھی مبغوض سمجھو واہ اتنا پیارا مدنی پھولتا فرمایا اور اس کی میں غزب الہی سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں فرما کسی میں غصہ نہ کیا کرو اللہ تعالیٰ کی غزب سے محفوظ ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے گزب سے محفوظ رہو گے عرض کی میں اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں فرمایا حرام کاموں سے بچتے رہو تمہاری دعائیں قبول ہوگی عرض کی چاہتا ہوں کہ برد قیامت مجھے سرعام عام رسوا نہ کیا جائے فرمایا اپنی شرم کی حفاظت کرو تاکہ برد قیامت تمہیں سب کے سامنے رسوا نہ کیا جائے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپ پر پردہ ڈالے رکھے فرمائے اپنے بھائیوں کے ایبوں کی پردہ پوشی کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری عیب پوشی فرمائے گا پھر عرض کی کون سی چیز میری خطاؤں کو مٹا دے گی فرمایا آنسو خزو اور امراض عرض کی کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کی افضل ہے فرمائے حسن اخلاق تواز آزمائش وقت رضا بالخا ارکی سب سے بڑی برائی کون سی ہے فرمایا بٹ خلکی اور بخل عرقی کون سی چیز اللہ کی غذب کو مٹاتی ہے فرمایا چھپا کر صدقہ دینا اور سد رحمی کرنا ارسی کون سی چیز جہنم کی آ کو بجاتی ہے فرمایا روزہ دوزہ کی آ کو بجاتا ہے سبحان اللہ تنظر عمال یہ حدیث تو فیضان ریاض الصالحین یہ جی میرے ہاتھ میں مخت المدینہ کی متبوعہ کتاب ہے فیضان ریاض الصالحین اس کے صفا نمبر بیج نمبر 593 593 تھری سے اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا بتائیے مدنی چین کے ناظرین کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں اس حدیث پاک کے ذریعے عطا کیے گئے ہزار اب اس کی شرح تو بیان کرنے سر ایک ایک چیز دوبارہ دورہ دیتا ہوں تاکہ ہم ان چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں اور گویا کے بہت سارے ہمارے احساسات ہمارے جذبات اور ہماری خواہشیں ہماری تمنا ہماری آرزویں کہہ سکتے ہیں اس میں کیا کچھ نہیں آیا اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا علم والا بننا ہے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہاں جو بہت نمایاں بات جو سب سے میری جو ناقص عقل میں آتی ہے کہ وہ ہے علم دین کی جستجو بنیادی بات جو میری ناک عقل میں آتی ہے علم دین کی جستجو اگرچہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے یہ بہترین اصول ہیں جو حدیث پاک میں بیان ہوئے اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے بہترین اصول جو ان کو اختیار کریں میرے رب کی رحمت سے دنیا میں بھی کامیاب اللہ کی رحمت سے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا جس کی تفصیل ہم مزید ایک بار پھر اس کو دوہرائی کے طور پر جب لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بات ذہن میں راسک ہوتی چلی جائے گی مگر آپ کی توجہ ضروری ہے سب سے بنیادی بات جو میری ناکی تقل میں آتی ہے وہ ہے علم دین کی جست آپ غور کیجئے حضرت ابو العباس مستقفری رشمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ علم دین کی طلب میں میں مصر گیا تو مصر جا کر محدث حضرت سعید امام ابو حامد مصری سے حضرت خالد بن ولید کی حدیث سنو یہ میری خواہش تھی اچھا انہوں نے ایک طرح دے مدنی فیس لگا دی تو مدنی فیس کیا پہلے تم ایک سال کے روزے رکھو پھر حدیث سناؤں گا یعنی ایک سال کے روزے رکھو تو میں تمہیں حدیث سناؤں گا اور انہوں نے ایک سال کے روزے رکھے پھر نے حدیث سنی یعنی ایک حدیث سننے کے لیے ایک سال کا روزہ رکھا انہوں نے عقائ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سننے سے محبت کتنی آئلہ اور کتنی ارپڑ تھی ان دین سیکھنے کا شوق ان میں دین سیکھنے کی جستجو کتنی اعلیٰ کتنی ارفا تھی اگرچہ آپ نے اس سے پہلے بار روایتیں سنی ہوگی کہ فلاں صاحب نے ایک ماہ کی مسافت کا سفر کیا صرف ایک حدیث جی ایک ماہ تیس دن گھوڑے پر جانوروں پر سفر کرتے تھے ریگستانوں میں سفر کرتے تھے کیا اس وقت سفر ہوتا ہوگا ایک ماہ کا سفر صرف اور صرف ایک حدیث سننے کے لیے دیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ کے پیارے پیارے صحابی کے متعلق آتا ہے کہ حضرت سیدنا جابیر بن عبد ربی اللہ ربیع اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث کے بارے میں پتا چلا کہ فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اسی وقت میں اونٹ میں نے اونٹ خریدا پر زین زین کسی اور صحابی کی تلاش میں چل پڑا ایک مہینے کی دور دھوپ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ صحابی ملک کے شام میں موجود ہیں اور عبداللہ بن انیس انساری ان کا نام ہے میں شام پہنچا اور اس کے، ان کے دروازے پر اونٹ باندھ دیا گھر میں خبر بھیجی کہ جابر آپ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے خادم نے لوٹ کر کہا میرے آقا پوچھتے ہیں کہ کی کیا آپ جابیر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہا ہاں مجھے کو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے عبداللہ بن عنیس باہر نکل آئے اور مجھ سے مانکہ کیا میں نے کہا سنا ہے کہ آپ کے پاس مظالم کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی اس ایک حدیث کو سننے کے لیے کتنا طویل سفر کیا اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے سے مصر کا سفر میت اس لیے اختیار کیا جب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث سنے تو نہ کہ یہ وہاں پہنچے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے استقبال کیا تو فرمانے لگے میں ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جس کے سننے میں اب تمہارے سوا کوئی باقی نہیں تو آپ نے حدیث سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جس کسی نے مومین کی ایک برائی ڈھکی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا حضرت ابو یہ ونساری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث سنتے ہی اپنی اونٹ کی طرف بڑھے وہ سفر کے لیے تیار تھے ایک لمحہ ٹھہرے بگیر مدینہ واپس چلے گئے ایک حدیث سنی اور یہ حدیث بھی کیا تھی کہ جس کسی نے مومین کی ایک برائی ڈھکی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی پرداپوشی فرمائے گا اور ہم نے کچھ دیر پہلے جو یہ حدیث سنی ریاض الفیضان ریاض الصالمین میں جو نقل کی گئی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ایو پر پردہ ڈالے تو سرکار نے فرمایا اپنے بھائیوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری عیب پوشی فرمائے گا تو غور طلب بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ کس قدر ہمارے اصلاف اور ہمارے بزرگان دین حدیث پاک کے سیکھنے کے لیے اس کے حصول کے لیے مشقتیں اٹھاتے تھے بہت اس پر طویل تفصیل ہے وہ اور اس پر بہت مواز جمع کیا ہمارے بزرگوں نے ہمارے علماء نے علم دین سیکھنے پر حدیث پاک سننے پر حدیث پاک شوق پر ایک ایک حدیث سننے کے لیے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے پر ہماری نصیب کی بات ہے کہ آج یہ شوق یہ ذوق نہیں ہے اب دیکھ لیجئے جہاں دینی علوم سکھائے جاتے ہیں وہاں پر کتنے داخل ہیں اور جہاں دنیاوی علم سکھائے جاتے ہیں وہاں پر کتنے داخلے نتیجہ آپ کے سامنے اب کیا آپ جانتے ہیں کہ جا دینی علم سکھائے جاتے ہیں وہاں پر امتحان میں رینجرز سے پولیس بھی لگائی جاتی ہے اور جب دنیاوی علم سکھائے جاتے ہیں وہاں امتحان میں رینجر سے پولیس بھی لگائی جاتی ہے دانش مندارا اشارہ کافی استحو اللہ اور اس کے رسول کا کلام سیکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھتے ہیں قال اللہ قال اللہ کا اللہ یہ فرماتا ہے رسول اللہ یہ فرماتے کال اللہ تعالیٰ قال رسول کی صدایں لگتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں آشقا نے رسول جب علم دین سیکھتے ہیں حدیثیں سیکھتے ہیں قرآن کی آیتیں سیکھتے ہیں ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے بدقسمتی ہے کہ آج اس طرف توجہ نہیں ہے ہمارے بچے کو سینٹینس بڑے یاد ہیں حدیثیں یاد نہیں ہیں یاد پروپر یاد ہونی چاہیے بڑے بڑے واقعات ہیں نہیں ہے تو معجزات یاد نہیں ہیں بزرگوں کے واقعات یاد نہیں ہے. ایکٹر اور گلوکاروں کا پورا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے ان کی پوری سوانح حیات ان کے پاس موجود ہوتی ہے نہیں ہے تو کرام اور صحابہ کرام اولیاء کامرین کی سیرتوں کا بیان ان کو یاد نہیں ہے کس قدر ہم پیچھے آ چکے ہمارا معاملہ کس قدر تنزل کی طرف ہے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات قرآن اور حدیث کے سیکھنے میں کس قدر غافل ہیں اتنا توجہ بھی نہیں کیونکہ جس طرح پیسہ زیادہ ملے ہے لوگ اس طرح بھاگ رہے ہیں مگر یاد رکھیے مسجد کی آبادکاری یہ امام یہ علماء یہ مؤذین ان کی اہمیت کو سمجھیے جب شادی ہوتی ہے تو کسی مولانا کوئی ڈھونڈتے ہیں جب بچ, جب اذان دینی ہوتی ہے تو ہسپیٹل کے سب سے بہترین سرجن کو کوئی بھی نہیں بلاتا کہ بہترین سرجن جو اس ہاسپٹل کا سب سے اچھا سرجن ہے وہ آئے اور میرے بچے کے کان میں ازان دینے آپ کو کوئی معاشی کے رفول یاد آتا ہوگا تو باپ کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی مولانا یاد آتا ہے کوئی وراثت تقسیم کرنی ہوتی ہے تو مولانا یاد آتا ہے تدفین کے بعد یعنی پیدائش ہوئی اذان دینی ہے تو مولانا چاہیے انتقال ہوا تو نماز جنازہ پڑھانے تو مولانا چاہیے کیا ہماری دیس ہے یہ ہماری بنیاد ہے ہماری ضرورت ہے اگر ہم اس فیلڈ میں نہیں ہیں اللہ ہم کو اس فیلڈ میں لے کر رہا اللہ تعالیٰ ہمیں مذہبی وزا کتا والا بنائے سنتوں کا فیکر بنائے چلتا پھرتا سچا پکا آشی رسول بنا رہا بے قریب ہم کو لیکن اس پر امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ کتنا اہم بات کہ ہم اس سمت نہیں جا رہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اگر آپ کچھ ان باتوں کو محسوس کر رہے ہیں یہ مدنی پھول آپ کے دل کے مندی کلتے میں سجے رہے ہیں میری مدنی انتجا جائے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے ایک بچہ عالم بنا دیجئے ایک بچہ کم از کم ایک بچہ عالم دین بنائی علم دین کا فکر بنائی جامعت المدینہ کے داخلے شروع ہیں جامعت المدینہ میں داخلہ دلوا دیجئے ایک بچہ آپ خود آ جائیے اسلامی بہنوں کے جامعہ لگ ہیں وہ عالمہ کورس کریں تاکہ ہمارا معاشرہ علم دین کے نوہ سے ہو سکے خوف خدا پیدا ہوگا عشق رسول پیدا ہوگا حب صحبہ کی زبردست نعمت اور بڑھے گی حب اولیاء کی اور نعمتوں میں اضافہ ہوگا ایک دوسرے کے حقوق جانیں ایک دوسرے کے حقوق سمجھیں گے شرم و اور تقوی کا فکر بنیں گے یہ چیزیں دینی مدارس میں دی جاتی ہیں جہاں قرآن اور حدیث کی باتیں عشق رسول کے ساتھ سکھائی جاتی ہیں اب سمجھ المدینہ ان میں سے ایک ہے امید کروں ہمت کیجیے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے سوچی آپ کا بچہ جو عالم دین بنے گا آپ کا بچہ جو مفتی بنے گا ارے حافظ قرآن ہوگا اور قرآن کے حلال کو حلال و حرام کو حرام سمجھنے والا ہوگا اس وقت آپ کی اپنی خوشی کی کیا عالم ہوگا اللہ تعالی ان میں دین کی محبت عطا فرمائے تو اب سب سے بڑا عالم بننے کے لیے اللہ ہزر جل سے ڈرتے رہو سب سے زیادہ غنی بننے کے لیے کناٹ اختیار کرو کناٹ جو اللہ نے دیا اس پر بس کرے سب سے بہتر بننے کے لیے لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے لوگوں کو نفع پہنچائے خیر الناس میں انفر اناس تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے سب سے زیادہ عدل کرنے والا بننا ہے تو اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں اللہ کا خاص بندہ بننا ہے اللہ کا تطفر ذکر کرے آئے وک اللہ کی کسرت کرنی چاہیے محسنین بننے کے لیے اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے تامل ایمان اچھے اخلاق اختیار کرو اللہ کا فرما بردار اس کے فرائض کی ادائیگی کرو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اللہ سے ملنا ہے جناب سے غسل اختیار کرو جو غسل فرض ہو جائے تو غسل کر لیا کرو یہ غسل کا طریقہ اس کے تین فرائض اور اس کی احتیاطیں سیکھنی بہت ضروری ہے جو نماز کے احکام میں آپ کو مل جائیں گے کبھی بھی کسی پر قیامت کے روز نور عطا ہو جائے یہ, سا, یہ جو عرض کی گئے آکن ان کے جواب دے کہ میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں دنیا اخرت میں کامیابی کے بہترین اصول یہ بیان کیے جا رہے ہیں یعنی جو دنیا اور آخرت نے کامیابی کے بہترین مدنی پھول کہا جائے اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے بہترین مدنی پھول کہ لوگوں پر ظلم نہ کرو قیامت حشر نور میں ہوگا اللہ رحم فرمائے چاہتا ہے کہ کوئی مطلب وہ چاہتے میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر اللہ رحم فرمائے فرمایا اپنے آپ پر رحم کرو مخلوق کے خدا پر رحم کرو خالی کے کائناتوں پر رحم فرمائے گا تو یوں یہ حدیث پاک بڑی جامع بڑی معنے اور بہت عمدہ حدیث ہے آخر میں فرمایا کون سی چیز جہنم کی آنکھوں بجاتی ہے فرمایا روزہ روزہ کی کو بجاتا ہے اور اس کی اللہ کون سی چیز اللہ کے گذب کو مٹاتی ہے؟ فرما چھپا کر صدقہ دینا اور سیلا رحمی کرنا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا رشتہ داروں سے مل ملاپ رکھنا رشتہ داروں سے بنا کر رکھنا اور روزہ دو کی آگ کو بجاتا ہے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے روزوں کو بھی رب کریم شرف قبول فرمائے امیر سنت سے فارغ ہو چکے ہیں آئیے باپا کی طرف بھی چلتے ہیں صلو علی الحبیب سلو اللہ ہماری آواز اگر باپا تک پہنچے باپا مدنی چلنے لگے ناظرین کو بھی ساتھ چلائیں بابا. وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں <تصف> ابا یوں ہی تقسیم ہو رہا ہے یا کچھ وجہ ہے آواز جاری ہے وہاں بہت سارے بیمار علیکم وعلیکم رکھ لیجیے ان شاء اللہ کل پھر مدنی پھولوں کی مدی مہک کے ساتھ ملتے ہیں آئیے امیر علیہ سنت کے ساتھ سلسلے میں شامل ہو جاتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی